الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم ثم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتاب الصلاه باب المواقيت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم تصفر ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية ومن حديث موسى ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفع آس إن شاء الله تبارك وتعالى بلغ المرام كتاب الصلاة كأغازه سولاد کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ سولاطہ کال تعالی ممنین کتاب مسلمانوں پر ممنین پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے تو سولاد کی فرضیت سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ امت کے لیے دیا اور اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں قرآن اور حدیث اور بہت ساری سلف کی باتیں منقول ہیں اس موضوع پر نہیں جانا چاہتے البتہ نماز کی اہمیت ہی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی سے پہلے بہت ساری چیزیں شرط رکھی ہیں طارت شرط قرار دی باوضو ہونا چاہیے مکمل طاہر ہونا چاہیے جگہ پاک ہونی چاہیے کپڑے پاک ہونا چاہیے قبلہ رخ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ جو مسائل آپ پڑھ چکے ہیں آج کتاب الصلاد کا پہلا باب باب المواقیت یعنی نماز کے اوقات کا بیان ہوگا دیکھیے ہر چیز اسلام میں دلیل کی روشنی میں کی جاتی ہے ہر عمل ہر عبادت دلیل سے وہ مزین ہوتا ہے اگر کسی عمل کے لیے دلیل نہیں ہے قرآن اور حدیث سے اس کا پروف نہیں ہے ثبوت نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے اور ان حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو دلیل سے اور برحان سے اس شریعت کو تقویت بخشی ہے ہر ہر چیز کے لیے دلیل موجود ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام نے کس طرح سے اس دین کی حفاظت کی ایک ایک حدیث کو یاد کیا حفاظت کی اس کی اور دوسروں تک پہنچایا لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ امت میں جس قدر نماز کے سلسلے میں اختلاف ہے شاید کسی اور رکن کے بارے میں اتنا اختلاف نہ ہو نماز کے سلسلے میں جس قدر اختلاف ہے امت کے اندر کسی اور رکنے کے بارے میں اتنا اختلاف نہیں پایا جاتا نیت سے لے کر کے وضو سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اوقات کو بھی لے لیجیے اس میں بھی بڑا اختلاف وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس کی زیادہ تر یہ ہے کہ اگر قرآن اور صحیح حدیث کو سامنے رکھا جاتا تو اس قدر اختلاف نہ ہوتا اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے کہ احکام اور مسائل کے اندر فقہی منہ اور فقہی چیزیں داخل ہو گئی لوگوں کے اقوال لوگوں کے اپنے استحادات امہ اور دوسرے علماء کے اشتہادات کو لوگوں نے جو اس میں شامل کر دیا جس کی وجہ سے اختلاف ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر ہوتی اور اسی پر اپنے عمل کی بنیاد رکھی جاتی تو اتنا اختلاف نہ ہوتا بہر قیف انشاءاللہ شاء اللہ تھوڑا تھوڑا ہم لوگ پڑھیں گے آج ابھی ابھی جو حدیث پڑھی گئی حضرت عبداللہ ابن بن, بن عاص رضی اللہ عنما کی روایت ہے نماز کے اوقات کے سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر نماز کا وقت مقرر کیا اور وہ حدیث بھی جانتے ہوں گے آپ لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نماز فرض کیے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بار اللہ کے رسول جبریل علیہ صلاحۃ و نے نماز پڑھائی ایک بار ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھائی دوبارہ جبر علیہ السلام آئے تو ہر نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھائی اور فرمایا کہ ہر ہر نماز کا اول وقت یہ ہے آخر وقت ہے انہیں اسی کے درمیان جو ہے نماز کا وقت ہے نماز فرض کی گئی سلاد ادا کی گئی اب نماز کا یہ لفظ فارسی لفظ عام طور سے ہے کہا جاتا کہ فارسی لفظ ہے اس لیے ہمیں جو ہے زیادہ تر سلاد کا لفظ رائج کرنا چاہیے ہاں اور سلاد بڑا آسان ہے تو سلاد کا وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت و اذا ادا الشمس شمس ظہر کا اول وقت ہے. کب شروع ہوتا ہے جب سورج زوال پذیر ہو جائے ضائع ہو جائے وقت آتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ سورج بالکل نصف الار پر بالکل کھڑا ہوتا ہے ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تو جب سورج مائل ہو جائے زائل ہو جائے تو اس وقت جو ہے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور وکال غل غجول کا اور اس وقت تک رہتا ہے ظہر کا وقت کہ آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے معلوم یقر جب تک وقت عصر کا وقت نہ حاضر یعنی جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہ وقت العصر معلوم تصور الشمس اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت میں بتا دیا گیا جو ظہر کا آخری وقت ہے کہ آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے اس کے دگنا ہو جائے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے حالانکہ اپنے ہاں زیادہ تر عمل اسی پر ہوتا ہے ظہر کا وقت اس وقت جو ہے شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو اس وقت جو ہے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جبکہ وہ ظہر کے انتہا کا وقت ہے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اس سلسلے میں سورج وقت زرد ہو جائے یعنی سورج کی جو تیزی ہے گرمی ہے جو اس کی کا اس کا رنگ ہے اس کا رنگ جو تیز ہوتا ہے اس سے بدل کر کے زرد مائل ہو جائے تو اس وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے یعنی اس وقت تک عصر کا پسندیدہ وقت رہتا ہے مختار وقت رہتا ہے اور سورج ڈوبنے تک اس کا وقت کون سا رہتا ہے مجبوری والا وقت رہتا ہے کہ اگر کوئی کہیں پھنس گیا کہیں مجبور ہو گیا یا سو گیا یا کچھ اس طرح سے معاملہ ہے تو ابھی حدیث آئے گی کہ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے ایک رکعت بھی عصر کی پڑھ لی تو گویا کہ اس کو عصر کی نماز مل گئی عصر کا وقت مل گیا اور وقت و المغرب مغرب کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے ہاں معالم ہاں کب سے شروع ہوتا ہے یہ سب کو معلوم ہے کب سے شروع ہوتا ہے سورج ڈوبنے سے سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے کب تک رہتا ہے معالم یغبی شفاقو جب تک جو ہے سورج ڈوبنے کے بعد مغرب میں پچھم کی طرف سرخی پیدا ہوتی ہے سرخی ہوتی ہے جب تک یہ سرخی باقی رہتی ہے اس وقت تک مغرب کا وقت ہے جب یہ سرخی ڈوب جائے ختم ہو جائے تو اس وقت سے اشاکہ وقت شروع ہوتا ہے یہ صحیح وقت ہے بعض آئبہ کے ہاں کیا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو زرد سورج یہ سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی باقی رہتی ہے اس کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے وہ ڈوب جائے وہ ختم ہو جائے اندھیرا چھا جائے تب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے صحیح کیا ہے سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہوتی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ وقت و العشاء الى نصف اللہ الاوسط اور عشاء کا آخری وقت اول وقت پتہ چل گیا ہے سرخی مغرب میں پیدا ہونے والی سورج ڈوبنے کے بعد جب غائب ہو جائے شفق جس کو کہتے ہیں وہ غائب ہو جائے تو اس وقت سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک یہ وقت رہتا ہے نصف لیل تک یعنی آدھی رات تک یہ وقت رہتا ہے اس بارے میں بھی اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت جو ہے وہ پسندیدہ وقت رہتا ہے اور عشاء کا کی نماز کو آخری وقت میں پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے اللّہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں یہ نماز ادا کیا کرتے تھے اور پسند فرمایا کرتے تھے ہاں اور ایک حدیث بھی اس تعلق سے آگے آئے گی کہ اللہ عنہ شکای ہاں اگر میری امت پر یہ بات مش باعث مشقت نہ ہوتی تو العشاء ولاشہ نصف نسل کہ وہ عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتے تو نصف لیل تک آدھی رات تک عشاء کا کی نماز کا جو وقت ہے وہ پسندیدہ وقت ہے اور اس کے بعد سے لے کر کے سورج یہ فجر طلوع ہونے تک فجر طلوع ہونے تک فجر کی اذان کا وقت ہونے تک یہ معذوری اور مجبوری کا وقت ہے تو یہ پانچ نمازوں کا وقت بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر قرآن میں تو نماز کا حکم دیا گیا اور ابھی جو آیت پڑھی گئی کہ وقت مقررہ پر نماز فرض کی گئی ہے لیکن اس کا مفصل بیان کہاں پر ہے حدیث کے اندر ہے اسی وجہ سے قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث بھی حدیث کی بھی ضرورت ہے قرآن حدیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے صحیح انداز میں اور بغیر حدیث کے قرآن کے ساتھ بغیر حدیث قرآن کے ساتھ ہاں حدیث کو جب تک نہیں لیں گے اس وقت تک ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے ایک عبادت صحیح انداز میں نہیں ادا کر سکتے ایک عبادت ایک اسلام کا ایک رکن صحیح انداز میں ہم ادا نہیں کر سکتے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور وقت و سلاط صبح منت الوفر معالم یتل وشمس یا تتل وشمس اور فجر کا وقت کب ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت ہے ہاں فجر طلوع ہونے سے لے کر کے صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک فجر کا وقت رہتا ہے اور ایک حدیث آگے آئے گی کہ اگر کوئی شخص فجر فجر کی ایک رکات نماز سورج نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر لے تو گویا کہ اسے فجر کی نماز مل گئی ولحم الحدیث یہ صحیح مسلم کی روایت ولحمن حدیث ہی برا دطا فلاسف اور صحیح مسلم کی ولہو سے مراد مسلم سو ارواحم مسلم صحیح امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ولہو جب اس طرح سے کسی حدیث کی کتاب کے بعد کسی امام کے نام کے بعد اس طرح سے آئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اسی امام کی روایت ہے ایک دوسرے صحابی سے بن حدیث برعیدہ برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے یہ امر بناس رض عبداللہ ابن عمر بن بناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے عصر کے سلسلے میں کہ وہ وقت سلاۃ العصر کب تک ہے وہ شمس و نقیہ اس وقت تک ہے جب تک سورج سفید اور صاف رہے اس وقت تک جو ہے عصر کا وقت پسندیدہ وقت ہوتا ہے جس کو پہلی حدیث میں کیا کہتے کیا کس سے تعبیر کیا ہے مالم تصفر الشمس اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اپنے ہاں تو عصر کی نماز عصر کی اذان اسی وقت ہوتی ہے جب سورج بالکل کیا کہتے ہیں اس کی روشنی اس کی تمازت تیزی کم ہو جاتی ہے اور زردی مائل ہو جاتا ہے تب اپنے ہاں عصر کی اذان ہوتی ہے ایسے ہی وقت ہوتی ہے نا جب کہ وہ عصر کی نماز عصر کا آخری وقت ہے پسندیدہ وقت ہے اس وقت لوگ عصر کی نماز شروع کرتے ہیں سوچنا چاہیے اور اسی طرح سے ابو مسا شریضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث میں ہے وشمس و مرتفعہ کیا کہتے ہیں بلند ہی ہوتا اس وقت تک بلندی ہی پر رہتا اس وقت تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے لیکن عصر کی نماز کا وقت اپنے ہاں بہت دیر میں شروع ہوتا ہے اور اسرے کی نماز کے بعد مخ مشکل سے کیا کہتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ رہتا ہو زیادہ سے زیادہ سورج بالکل زردی مائل ہو جاتا ہے اس کی تیزی جو ہے کم ہو جاتی ہے اور سفیدی اس کی زردی مائل ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ حدیث آپ لوگ یاد رکھیں اور بتائیں لوگوں کو کہ ہاں وقت ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو تمام تمام نمازوں کو اول وقت میں شروع کرتے تھے جو باتیں یہاں شرح میں ہیں اس کو تقریباً بیان کر دیا گیا ہے کہ ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور ہر آدمی کا سایہ اس کے برابر رہے سایہ اصلی یا سایہ مثل جو ہوتا ہے اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی صرف جی ام فلاسہ کے یہاں یعنی امام شافئی امام مالک امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ, اللہ علیہ وغیرہ کے تمام نمازیں تمام نمازیں جیسے ظہر ہیں حدیث کے مطابق ہیں صرف امام ابو حنیفر رحمۃ اللہ علیہ کیا ظہر کا وقت ہے کب شروع ہوتا ہے جب ہر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو اس کے بعد ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے عصر کی نماز کا آخری وقت جب سورج زرد ہو جائے اب یہاں پر آخری وقت اس وقت تک رہتا ہے جب سورج آ, زرد نہ ہو اپنے ہاں بہت دیر میں نماز شروع کرتے ہیں جبکہ میں خلاصہ کہ ہاں آ, حدیث کے مطابق آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے تبھی عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے سوائے امام ابو حنی فرحت اللہ علیہ کے تو اس سلسلے میں کوئی اس طرح کی ایسی حدیث نہیں ہے ایک حدیث ہے جو اس کا معنی نہیں ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا آگے حدیث آئے گی اس طرح کی اگلی حدیث ہے وہ عنابی برضۃ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلی الاصرا اس میں اوپر والی حدیث میں دو صحابیوں کا ذکر ہے اس میں ایک حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ برعیدۂ اب الحسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے وقت اسلام لے آئے ان کا پورا قبیلہ دس اسّی آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت تھی وہ مسلمان ہوئے انہی میں سے حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور پھر بسرا کی طرف وہ چلے گئے اور پھر وہاں سے خراسان کی جانب گئے اور مروے میں قیام پذیر ہوئے اور وہیں پر باسٹھ یا ترسٹھ گری میں ان کی وفات ہوئی دیکھیے صاحب اکرام کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں مدینہ کے رہنے والے تھے مدینہ کے بعد جو ہے وہ کوئی خوراسان چلا گیا کوئی شام چلا گیا کوئی عراق چلا گیا یہ دنیا میں پھیل گئے ہاں قریب قریب کے ملکوں میں پھیل گئے دین اسلام پھیلانے کے لیے ہاں جہاد کی غرض سے اور دین پھیلانے کے لیے ورنہ تو اپنے وطن اپنا وطن کس کو پسند نہیں اپنا علاقہ اپنے اپنا خاندان قبیلہ سب کو پسند ہے لیکن صاحب اکرام مختلف علاقوں میں خوراسان اور مرغ کا علاقہ کون سا کہلاتا ہے آپ محدثین کے بارے میں دیکھیں گے تو امام بخاری امام مسلم امام ترمیدین, نسائی ابو ابود یہ سب جو ہے عربی علاقوں کے نہیں ہیں عربی ملکوں کے نہیں ہیں یہ سب جو ہے دوسرے عربی عرب سے باہر جو ہے یہ عراق اور اسی طرح سے ادھر جو ہے یہ سویت یونین وغیرہ کے جو ہے رشیا وغیرہ کے جو علاقے تھے اس طرف اور اسی طرح سے پھر افغانستان کے علاقے کے ان سارے علاقوں میں جو ہے ایران کے علاقوں میں ادھر پھیل گئے سب لوگ اور دین کی تبلیغ اور حدیثوں کی نشوشات کی انہوں نے اسی طرح سے ابو مشہور ابو ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ نبھی بہت بڑے مشہور صحابی ہیں بہت ساری روایتیں ان سے عبداللہ ابن قیس ان کا نام ہے جن القدر صحابی ہیں ہاں حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی اور غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اور بصرہ کے والی مقرر ہوئے اور ان کے ان کے ہاتھوں ایک مشہور شہر کستر جو ہے فتح ہوا اور دیگر بہت سارے شہر بھی فتح ہوئے اور سن 42 ہجری میں فورٹی ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور دوسرے بھی تاریخی وفات ان کی منقول ہیں أقل الحديث عن نبي برزة رضي الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العسر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر, أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسه وكان يقره بالستين إلى المئة متفق دیش کے اس حدیث میں بڑی اہم اہم بات ہے ایک اہم بات تو یہ ہے برضاء اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر لیتے پھر عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مدینہ کے آخری حصے میں دور دراز علاقے میں مدینہ کے اور اس وقت جس کا اپنا باغ اپنا محلہ جہاں ہوتا تھا وہاں پر لوگ سکونت پذیر رہا کرتے تھے اپنا گھر بنا لیتے تھے تو آخری مدینے کے آخری حصے میں وہ جاتا نماز پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ آخری حصے میں مدینے کے جاتا تھا آپ یہ سمجھ لیں کہ دو چار پانچ کلو پانچ کلو میٹر چھ سات کلو میٹر یا اس سے زیادہ وہ پیدل چل کر کے جاتا اور صورت جو ہے بالکل زندہ رہتا تھا زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر زندہ رہنے سے مراد جو ہے یہ ہے کہ سورج کی تیزی اس کی سفیدی اس کی گرمی باقی رہتی زندہ اسی تو اسی کو تو کہیں گے نا اصرم سیا اسی تو کہیں گے لیکن اگر وہ زردی مائل ہو گیا اس کی تیزی کم ہو گئی تو اس کی زندگی میں وہ بات نہیں رہی تو یہاں حیہ سے مراد کیا ہے کہ سورج بالکل روشن اور بالکل جو ہے سفید اور گرم رہا کرتا تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں کو سوائے عشا کے اولرقت میں پڑھا کرتے تھے یدیث ان لوگوں کے خلاف حجت ہے اب کوئی اب حیا کی کوئی تعبیر جو ہے حیا صمرہ زندہ حیا کی تعبیر کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی سورج ہاں ڈوبا نہیں رہتا تھا ہاں سورج روشن رہتا تھا تو یہ کوئی تعبیر کرے تو الگ ہے اس کی اپنی توجہ ہے لیکن حیا سمراد جو ہے ہاں وہی ہے کہ بلند سفید روشن اور اس کی کیا کہتے ہیں گرمی میں شدت رہ کرتی تھی یعنی تین پانچ چھ کلو کے باوجود بھی پیدل جاتے تھے تو تب بھی سورج جو ہے باقاعدہ روشن رہا کرتا تھا اس تعلق سے ایک اور بات صاحبی بیان کرتے ہیں کہ وقانحب اخرل عشاہ عشا کی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پڑھنے کو پسند فرمایا کرتے تھے اگ عیسائی کی اس طلب سے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وقان کی نماز سے پہلے سونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و ناپسند کیا کرتے تھے اور اس میں ایک بات شامل کر لیں کہ ایسے شخص کے لیے سونا ناپسند ہے جس کے سلسلے میں یہ خطرہ ہو کہ اگر عشاء سے پہلے سوئے گا تو عشاء کی نماز اس کی فوت ہو جائے گی کوئی فشگوا جگانے والا نہیں رہے گا بیدار کرنے والا نہیں رہے گا لیکن اگر کوئی اس احتیاط کے ساتھ عشاء اور مغرب کے بعد کچھ آرام کرنا چاہتا ہے تھکا ہوا ہے عام طور سے نہیں سوتے لوگ لیکن اگر کسی کام کر کے کوئی شخص آیا ہے تھکا ہوا ہے بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہے ہاں تو ایسا شخص کچھ آرام کر سکتا ہے ہلکا پھلکا سو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ گھڑی وغیرہ الارم لگا دے تاکہ وہ عشاء کی نماز کے وقت جو ہے اذان کے وقت بیدار ہو جائے کسی کو مقرر کر دے کہ وہ اس کو جگا دے گا تو اس طرح سے آدمی ضرورت کے تحت استعمال کر سکتا, کر سکتا ہے ایسا البتہ عام طور سے ایسا نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند پسند فرمایا کرتے تھے کیونکہ اس سے عشاء کے فوت ہونے کا خطرہ ہے اور وحدیث آبادہ اور عشاء کے بعد جو ہے گفتگو کو بات چیت کو ناپسند کیا کرتے تھے کیوں عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کیا کرتے تھے کیوں بچوں بتائیے عشاء کے بعد بات, بات چیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا کرتے تھے کیوں ناپسند فرمایا کرتے تھے کہ عشاء کے بعد بیٹھ کر کے بلا وجہ جو ہے بات چیت نہ کی جائے قصے کہانیاں نہ کہی جائے کیوں یعنی دیر تک جاگا نہ جائے کیوں کہ خطرہ ہے کہ فجر کی نماز فوت ہو جائے گی فطر فجر کی نماز میں آدمی نہیں اٹھ سکے گا اگر دیر میں سوئے گا تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے گا نیند اس کی پوری نہیں ہوگی جب نیند نہیں پوری ہوگی تو شک فجر کی نماز کے لیے کیسے اٹھے گا بچے لوگ بولیں گے کہیں گے کہ ہاں ابھی امی نیند بھی نیند آ رہی ہے ہم نہیں اٹھیں گے لیکن جلدی سوئیں گے تو فوراً اٹھ جائیں گے نیند پوری ہو جائے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ جی لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی عشا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کو ناپسند کیا ہے تو پھر یہ عشاء کے بعد درس کیوں ہو رہا ہے دا سنٹر کے سارے پروگرام عشاء کے بعد ہوتے ہیں है? تو اس کا کیا جواب ہے اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ باب قائم کیا ہے باب باندھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد علمی باتیں علم دین سکھایا جا سکتا ہے درس دیا جا سکتا ہے علم کی باتیں کی جا سکتی ہیں تو عشاء کے بعد اگر کوئی دینی محفل منعقد ہوتی ہے ہاں تو کر سکتے ہیں علم کی کوئی مجلس منعقد کر سکتے ہیں لیکن عشاء کے بعد بلا وجہ کی بات ہے بلا وجہ کا کام جس سے وقت ضائع ہو کوئی فائدہ نہ ہو بلا وجہ آدمی قصے کہانیوں میں لگا رہے وقت ضائع کرے تو یہ ایسا مناسب نہیں ہے یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے تاکہ دونوں نمازیں نمازیں پڑھنے میں دشواری پیش نہ آئے کیونکہ دو نمازیں منافقین پر بڑی گرا گزرتی تھی کون سی دو نمازیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کیونکہ یہ دونوں وقت ایسے ہیں جس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایسا امت کو نصیحت کی ایسی نصیحت کی کہ عشاء سے پہلے سو نہیں تاکہ عشاء کی نماز نہ فوت ہو جائے اور عشاء کے عشا کے بعد بات چیت میں اپنا وقت ضائع نہ کرو تاکہ فجر کی نماز نہ فوت ہو ایک اور بات فجر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ کان فتل یا صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ کا نا فتل صلاحت الغدا ہی نا یعنی فرد کہ فجر کی نماز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فارغ ہوتے تھے جب کہ آدمی اپنے ساتھی کو جو قریب ہو اس کو پہچان لے شروع کب کرتے تھے ابھی آگے حدیث آئے گی شروع کب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ایسے وقت میں شروع کرتے تھے جب کہ آدمی اپنے ساتھی کو نہیں پہچان پاتا تھا اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو اندھیرا ہونے کی وجہ سے نہیں پہچان پاتے تھے ایک دوسرے کو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ساٹھ آیتوں سے لے کر سو آیتوں تک پڑھتے تھے فجر کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لے کر کے سو آیتوں تک پڑھتے تھے اگر بڑی بڑی آیتیں ہوتی تھیں تو ساٹھ ستر اسی پڑھتے تھے اور اگر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تھیں تو سو تک پڑھتے تھے میں نے آج اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے دو تین صورتیں میں نے دیکھی میں نے دیکھا کہ سورے ابراہیم سورے ابراہیم کس پارے میں ہے چودہویں پارے میں سوریہ ابراہیم اگر آپ دیکھیں گے صفحات کو لیں گے تو تقریباً آٹھ صفحات ہوتے ہیں کتنی آیتیں ہیں اس میں ففٹی ٹو باون آیتے ہیں اور اس کے بعد والی سورج سور ہجر جو ہے سوریہ ابراہیم تیرہویں پارے کے آخر میں ہے اور سورہ ہجر چودہویں پارے کے شروع میں ہے سورہ ہدرے کو میں نے دیکھا ننانوے آیتیں ہیں اس کے صفحات اس سے کچھ زیادہ صفحات میں دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سے سو آیتیں پڑھتے تھے سورہ ملک میں کتنی آیتیں ہیں تیس آیتے ہیں. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساٹھ آئے پڑھتے تھے تو سورہ ملک دو بار سمجھ لیجئے سورہ ملک اور سورہ قلم دونوں ملا لیجیے ایک رکعت ہاں ایک رکاو ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے تو اب دیکھیں آج تو بہت مختصر سا امام لوگ بھی ایسے ہیں مقتدی لوگ بھی سوچتے ہیں مختصر سا ہاں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ, پڑھی جائیں سنت کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھ سے لے کر کے سوایتوں تک پڑھتے تھے متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جامع رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ولشاحیان ہوا وحیانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کبھی کبھی جو ہے مقدم کرتے کر دیتے تھے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے پڑھ لیتے تھے یہ مطلب نہیں ہے وقت ہونے کے بعد کبھی جو ہے ہاں جلدی پڑھ لیتے تھے اور کبھی تاخیر کیا کرتے تھے کیوں ایسے ادارہ اجتماع اجن جب آپ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام سب جو ہے جمع ہو گئے ہیں ٹائم ہو گیا ہے بشا کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پڑھا دیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے ابھی نہیں آئے ہیں تو انتظار کرتے تھے تو تاخیر کر دیتے تھے سوڑا تھوڑا اور پیچھے کتاب و میں آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشا کی نماز کے انتظار میں صحابہ کرام بیٹھے رہا کرتے تھے یہاں تک کہ نیند کا اس طرح غلبہ ہوتا تھا کہ ان ان کی تھوڑیاں یہ تھوڑیاں جو ہے ان کے سینے سے لگ کرتی تھی اور سونے کی آواز جو ہے خراٹا سنائی دیتا تھا تو اس طرح سے وہ یا کہا کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پڑھا کرتے تھے اور دیہاتوں میں دیہاتوں میں آج بھی آج بھی عشا کی نماز خاص کر کے اہل حدیثیثوں کے یہاں عشا کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں اب جاڑے کا دن اب تقرب یعنی دن چھوٹا ہونے لگا ہے رات بڑی ہونے لگی ہے اپنے ہاں اپنے یہاں ابھی اگر کہیں پوچھیں تو کہیں آٹھ بجے اذان ہوتی کہیں ساڑھے آٹھ بجے ہوتی ہے اذان گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کا فرق ہوتا ہے یہاں کے اعتبار سے تو ادھر ادا راہم استماع اجن و ادا راہم اخر جب دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے تو نماز پڑھ لیتے تھے اور جب دیکھتے تھے کہ ہاں تھوڑی تاخیر کر رہے ہیں لیٹ کر رہے ہیں تو مؤخر کر دیتے تھے وہ صبح کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلیحہ بغلث اور صبح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں جو کہ آپ نے ابھی سنی کہ فجر کی نماز خاص کر کے آخر میں جو بات معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز اندھیرے میں شروع شروع کیا کرتے تھے فجر کی نماز کا وقت ہوتے ہی ہاں فجر کی نماز کا وقت ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقفہ دیتے تھے, تھے تھوڑا سا وقفہ دیتے تھے تقریباً پچاس ہاں چالیس آیتوں کے پڑھنے کے برابر وقفہ دیتے تھے فجر کی نماز کے یعنی اذان جب ہو جاتی تھی فجر کی نماز اذان کا وقت جب ہوتا تھا تو اذان ہو جاتی تھی اور اذان اور اقامت کے درمیان کتنی آیتوں کا فاصلہ رہتا تھا چالیس آیتوں کا فاصلہ رہتا تھا وہ یا کہ آدمی جو ہے سات منٹ آٹھ منٹ کا ایسے فاصلہ رہتا تھا آج کل تو ہم لوگوں کے یہاں یہاں پچیس تیس منٹ کا فاصلہ رہتا ہے ہاں وقفہ رہتا ہے جی ان ان سے سے کے کے جی بس وہی سمجھ لیجئے ہاں متوسط درمیانے اعتبار سے جو ہے جو درمیانی درمیانی آیتیں ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گورنہ تو سر بقرہ کی آیت دین تو دو سفروں پر ہیں ولی مسلم حدیث دیکھ لیجیے حدیث ہاں صحیح مسلم کی روایت ہے وہ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز یا اس وقت قائم کرتے کھڑی کرتے جب فجر طلوع ہو جاتی فجر کا وقت ہو جاتا صبح صادق شروع ہو جاتی یعنی وہی وقفہ تھوڑا سا دے کر کے اس وقت نماز شروع کرتے کان ناس کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس لا بعضهم ایسے وقت میں شروع کرتے کہ لوگ ایک دوسرے کو نہ پہچان پاتے یا پہچاننا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں شروع کرتے اور کب ختم کر دیتے کرتے ساٹھ آیتیں سو آیتیں سو آیتیں پڑھتے کہ یعنی دیر تک تلاوت ہوتی اور دیر تک ترات ہوتی لمبی نماز ہوتی ہاں کہ اس وقت تک لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکتے تو یہی یہ سنت ہے اسی انداز سے نماز ادا کرنی چاہیے ابو برزا اسلم رضی اللہ تعالیٰ یہ راوی ہیں اس کے ان کا نام نغلا بن عبید ہے قدیم الاسلام ہے فتح مکہ اور دوسرے غزوات میں شریک رہے بصرہ میں سکونت اختیار کی پھر بعد میں خراسان چلے گئے سن ساٹھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی وان راف ابن خدیج نبی اللّہ تعالیٰ علقال کنہ نسلی مغربہ ماں رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و سلّم فیم شریف و عہد الا ون العب سر متفق نل مغرب کے کی نماز کا وقت بتا رہے ہیں، وقت کیا بتا رہے ہیں کہ کیسے ادا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ و سلّم راف ابن خدیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے اور ہم میں سے کوئی ہم میں سے اور ہم جو ہے لوٹتے یا ہم میں سے کوئی لوٹتا نماز پڑھ کر کے اور اتنی روشنی ہوتی ہاں اتنی روشنی باقی رہتی کہ اگر کوئی شخص تیر مارتا تو تیر جہاں جا کر کے گرتا اس کی جگہ کو وہ دیکھ لیتا کہ ہمارا تیر جو ہے فلاں جگہ جا کر کے گر گیا ہے ان مغرب کی نماز جو ہے پڑھنے میں تاخیر نہیں کرتے لیٹ نہیں کرتے مغرب کی نماز کے ادا کرنے لیکن اتنی جلدی بھی نہیں ایک تو اذان اپنے یہاں دیر میں ہوتی ہے مغرب کی اذان اپنے یہاں دیر میں ہوتی ہے ہے کہ نہیں دیر میں ہوتی ہے بمبابل اختیاط سورج ڈوبنے کے دس منٹ بعد اور پھر کیا ہوتا ہے ایک دوسری غلطی کرتے ہیں کیا کہ ابھی معذن صاحب نے ہاں لا الہ الا اللہ کہا کہ اقامت ادھر شروع ہو جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی بھی کچھ بھی وقفہ نہیں دیتے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بعد میں آئے گی جی ہو سکتا ہے کتاب سلامے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب صلی قبل المغرب صل قبل المغرب, المغرب چوتھی بار آپ نے فرمایا البن شاہ کہ مغرب کی فرض سے فرض نماز سے پہلے سنت پڑھو تین بار آپ نے فرمایا پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, نماز پڑھو چوتھی بار آپ نے فرمایا البن جو چاہے اگر لیمن شاہ نہ کہتے تو کیا ہو جاتی یہ نماز ہاں <سؤال> واجب ہو جاتی یہ نماز کیا ہو جاتی <سؤال> واجب ہو جاتی اگر لیمن شاہ نہ فرماتے اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی کثرت سے یہ نماز ادا کرتے اذان ہونے کے بعد دو رقع سنت مغرب سے پہلے کہ بعد میں آنے والا شخص یہ سمجھتا کہ جماعت ہو چکی ہے بعد والی سنت لوگ ادا کر رہے ہیں صحیح مسلم روایت موجود ہے آج اپنے یہاں تو بالکل وقفہ ہی نہیں ملتا ہاں کہ اگر کوئی نماز اذان سے پہلے جو ہے وضو کر کے تیار نہیں ہے تو اس کی رکعت ایک دو رکعت چھوٹنی ہی چھوٹنی ہے لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اذان ہوتے ہی ٹائم اور وقت ہوتے ہی اذان ہو جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر لیتے ابھی روشنی باقی رہتی سمجھ گئے سب لوگ ثم خرج وقال نماز کے بارے میں تاخیر کی حدیث ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز ادا کرنے میں تاخیر کی اتنی تاخیر کی کہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا اکثر حصہ سے مراد یہ نہیں کہ دو ٹو تھرڈ گزر گیا یعنی ابھی نصف رات کے قریب قریب پہنچ گئے تھے آدھی رات کے قریب قریب ہو گیا تھا رجا فصل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ادا کی اور ممکن ہے اس حدیث میں ممکن ہے دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگ کتنے خیر میں ہیں کہ آپ لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ ہاں نماز کی حالت میں ہیں جب کہ دوسرے لوگ دوسری مسجدوں والے نماز پڑھ کر کے سو بھی گئے سو بھی چکے ہیں اور آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نولا وقت یہ عشاء کا اچھا پسندیدہ اور محبوب وقت ہے وقت ہے یہی وقت ہے عشاء کا اہمیت بتانے کے لیے یہ پسندیدہ وقت, وقت ہے کہ تاخیر سے ادا کی جائے لولا امتی ہاں اگر ایسا نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ چیز مشقت کا باعث ہوتی تو اسی وقت میں نماز کو ادا کیا جاتا اور دوسری حدیث میں لول الشکل ایشا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھیں ایک حدیث ہے مرزا صاحب جو ہے مرزا منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث اذان اور اقامت کے درمیان والی کہ از اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے ایک حدیث ہے ہاں یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان نماز ہونی چاہیے تو اس عام حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی اذان ہونے کے بعد دو رکعت سنت پڑھ لینی چاہیے سنت مؤدہ نہیں غیرموقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کون سی ہے بین کل اذانعین دو اذانوں کے درمیان ہر دو اذان کے درمیان ہے ہر دو اذان سمرات کیا ہے اذان اور اقامت اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے فضر کی د... ہاں فضر کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے ظہر میں ہے عصر میں بھی ہے لیکن عصر میں سنتی موقع نہیں ہے سنتی غیر موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبرآن صلی اللہ اربان قبل علیہ اوکے مقیہ السلّۃ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اس طرح سے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو عصر قصے کی فرض نماز سے پہلے چار رکعت پڑھے تو غیر معقدہ ہے البتہ عشاء کی نماز سے پہلے فرض نماز سے پہلے جو لوگ چار رکعت سنت پڑھتے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے البتہ کم از کم تحیط المسجد تو ہے اگر آدمی پہلے, پہلے پہنچے تو تحیۃ المسجد تحیت المسجد پڑھ کر کے ہاں بیٹھ جائے مغرب کے درمیان بھی ہے عشا عصر کے درمیان بھی ہے تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز نماز ہے بس یہیں تک رکھتے ہیں باقی اور حدیثیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یاد میں اطا کی جائے گی و اللہ تعالی اللہ خیر, خیر